تم باسنا کم پھر ہم نے کیا کیا تمہیں زندہ کیا باسنا تمہیں زندہ کیا سائیکا کا عذاب آیا نا موت آئی اور امام راضی احمد اللہ رے نے اس پہ بڑی جراح کی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں موت ہی مراد ہے اور اس کی دلیل آگے چل کے آپ سے عرض کر دیں گے بلکہ آگے کیا ابھی دیکھ لیجئے سما باس نا ہم نے تمہیں ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دی دیشت جو ہے اٹھانا کسی چیز کا کھڑا کرنا دوبارہ بھیج دینا یہ سب معنی اس کے آتے ہیں من بعد موتکم اللہ تعالی نے جو موت کی قید لگائی ہے نا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مر گئے تھے وگرنا باس کا لفظ جو ہے وہ کبھی کبھی بے ہوشی سے ہوش میں آنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کی راضی رحمتہ اللہ علیہ کو تردد ہے کہ یہاں موت نہ مانی جائے اور موت کو غشی کے معنی میں لے لیا جائے کہ وہ جو اوپر سے جو کچھ چیز آئی تھی وہ غشی تاری ہو گئی تھی بے ہوش ہو گئے تھے اور بے ہوش ہونے کے بعد پھر انہیں ہوش آیا اور لیکن ان کے علاوہ باقی حضرات اس طرف گئے کیونکہ استعموسا علیہ صلاح والسلام کے متعلق بھی سائکا کا لفظ آیا ہے امام راضی نے ہیں تو تیز آدمی نا ذہین آدمی ہے تو وہ کہتے ہیں سائیکہ کا لفظ یہاں ہے نا تو استحموسا علیہ صلاحسلام کا جو طور پر تذکرہ آتا ہے وہاں بھی یہ آیا ہے کہ فخر موسا سائقہ اور استعمس علیہ اس وہ جو, وہ جو کچھ بھی انہیں دکھائی دیا تھا جو کچھ ٹور پہ ان کے ساتھ ہوا تھا اس کی وجہ سے گر پڑے تو وہ کہتے ہیں فائقہ کا ترجمہ وہاں بھی موت سے نہیں کیا یہاں بھی اس, اس سے نہ کرو کہ کون جو بجلی کی آئی ہے بلکہ یہ کہو کہ بے ہوش ہو گئے جیسے وہاں کرتے ہو کہ بے ہوش ہو گئے مسا علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے جیسے وہ ہو گئے جیسے یہ بھی ہو گئے حالانکہ امت کے باقی جو مفسرین ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ موت کی قید جو اللہ نے یہاں لگائی ہے نا کہ مسا علیہ السلام کیا نہیں آئی لا الم اب دیکھا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالی نے تم پر یہ مہربانی کی اللہ نے تم پر یہ احسان کیا اور اللہ تعالی نے تم لوگوں کو شکر گزار بنو دوبارہ زندگی دے دی اور یہ جو دوبارہ زندگی دی ہے اللہ نے اس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ستر آدمی بھی نبی ہو گئے تھے یہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس پہ رد کیا ہے اور ابن کسیر نے کہا ہے کہ بعیدن جدن یہ بہت دور کی بات ہے اور صاحب رلوانی نے بھی اس کا رد کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بعید بہت دور کی بات ہے ایسی کوئی روایت نہیں اجل؟ اجل، اچھا دو اجل ہو گئی نا پھر ایک تو موت آئی پھر اس کے بعد زندگی اللہ نے دے دی جی ہاں ایسے ہی تو ارشاد فرمایا کہ لالت متکرون تاکہ تم شکر کرو یعنی آئندہ توحید پر اور ایمان پر قائم رہو کتنے نام ہو گئے جی پانچ چھ چھٹا نام ہو گیا نا وہی اسکول تم یاموسا لنو میں نہ لکھا یہ چھٹائی نام ہوا نا کہ اللہ نے زندگی دے دی اللہ نے فرمایا تھا کہ تم توحید پر قائم رہو